اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قرب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے